معزز اللہ کی فضل کرم سے تو حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کے آخری ابواب کی شرح آپ کے سامنے ہمارے معزز وہ محترم و مکرم شیخ ابو سید ضمیر حفظہ اللہ صاحب فرما رہے ہیں اور ہم سب لوگ آپ کے دروس سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم نافی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ اصل یہی ہے کہ انسان کو جب علم آئے تو اس کے اوپر عمل کرے اور علم پر عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے چونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کی شیخ کے آ جانے کے بعد اب چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے اس لیے مزید کچھ کہنا وقت کا ضیاع ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درست کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیبر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم <تصفح> السلام و اللہ وبرکاتہ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 قابل احترام فطیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حافظ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام میں کتاب باب الزہد والورا میں جتنی بھی حدیثیں ہیں عموماً یہ دنیا میں تقلل سے متعلق ہیں کہ ایک مومن کو دنیا میں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اسے آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرنی چاہیے دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے دنیا گھٹیا ہے آخرت اعلیٰ ہے مزید یہ کہ دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی لذتیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں اور آخرت کے معاملے میں اس کی کوشش کو کمزور کر دیتی ہیں لہذا ایک مومن کے لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں یہاں کی لذتوں میں کھونے کے بجائے آخرت کی نعمتوں کے لیے آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے کوشش کریں یہاں جس قدر اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق کوشش کریں حلال طریقے سے کھانا پینا لباس اور اس طرح کی جتنی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں شریعت کے دائرے میں شریع حدود میں ان ضروریات کے لیے کوشش کریں لیکن اپنا دل ان چیزوں سے نہ لگا ہے زیادہ نعمتیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں استغنا انسان کے اندر پیدا کر کے اسے اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل اور کوتاہ کر دیتی ہیں دنیا میں قلت انسان کے دل کو نرم رکھتی ہے اور آخرت سے اس کو جوڑے رکھتی ہے دنیا کے محرومی اس کے اندر آخرت کے انعامات کو پانے کا جذبہ اور بھی قوی کر دیتی ہے دنیا کی محرومی اسے اللہ سے مانگنے والا بناتی ہے لیکن دنیا میں اگر سب کچھ انسان کو مل جائے اور ساری نعمتوں میں انسان کھو جائے تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے تو اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت سے بھی لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے کلّا ان الغ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے میرے پاس تو سب کچھ ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں مال دولت دنیا کی نعمتیں اچھے گھر اچھی گاڑی سب کچھ میرے پاس ہے جب اس کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے تو ایک تو اس سے احتیاج ختم ہو جاتی ہے اس کے دل سے اللہ تعالی سے حاجت طلب کرنے کا جذبہ اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے اور مزید یہ کہ پھر وہ انہیں کھو جاتا ہے اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے لہذا انسان کو آخرت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرے لیکن زیادہ نعمتوں میں نہ ہوئے۔ انسان کی ضرورتوں میں سے اور نعمتوں میں سے ایک نعمت غذا بھی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں رکھا تو یہاں اس کے لیے کھانے پینے کے ساری چیزیں پیدا کی تاکہ انسان کے وجود کی بقا اور اس کے ارتقاء ہو سکے عمر نہ جائے بھوکا اور اسی طرح سے وہ صحت مند बने کھائے پیے اور صحت مند بن کر دنیا میں کوشش کرے کام کاج کرے دین کے لیے خدمت کرے لیکن ایک انسان اس غذا کو اپنی ضرورت بنانے کی بجائے اس غذا کو اپنے لیے لذتوں کا ذریعہ بنا دے اور پیٹ ہی کا غلام ہو کر رہ جائے تو یہ نہ صرف اس کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کا دروازہ کھولنے والی ہے لہذا آج کے اس درس میں ہم اسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو اس بات تعلق ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری حدیث بھی دیکھیں گے حدیث کے الفاظ آج جو ہم دیکھ... حدیث دیکھنے والے ہیں حدیث نمبر نو ہے باب الزہد والورا میں حدیث نمبر نو ہے حدیث کے الفاظ ہیں وَعَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي قَرِبْ رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَلَا ابْنُ آدَمَا وِعَاءً شَرًّا مِّن اخراجہ حتترمذی وحسنه مقدام ابن معاذ کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا ما مل ابن ادمہ وعاء شر من بطن پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی برا برتن نہیں جسے آدم کا بیٹا بھڑے اس حدیث کو امام الترمیدی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے پوری حدیث کے یہ ایک ٹکڑا ہے جو ابن حجر رحم اللہ نے یہاں حدیث کا ذکر کیا ہے پوری حدیث کیسی ہے جس میں مزید فائدہ لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مَلَأَ آدَمِيٌ بِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِ کوئی بھی آدمی پیٹ سے پتر برا برتن نہیں بھرتا کوئی برتن ایسا نہیں جو پیٹ سے برا ہو جسے بھرا جائے آدَمَ, ابنِ آدم کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہو جائے اس کے لیے کتنا کھانا کافی ہے اتنا کھانا کافی ہے جس سے وہ کمزور ہو کر جھک نہ جائے اس کی پیٹ جھک نہ جائے بلکہ اس کی پیٹ سیدھی رہے اتنے کچھ لقمے چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں نوالا جس کو ہم کہتے ہیں چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہوتا ہے شرابی ہی وصول اطلی نفسی ہی اور آپ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے اگر اس کو کھانا ہی ہے کچھ لقمے نہیں بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ کھانا ہے تو پھر اس کے لیے زیادہ مناسب کیا ہے ان کا نلا محل اگر نہیں کھانا ہی ہے اس کو فصول وسلی ہی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھے وصول وسلی شرابی ہی اور دوسرا ایک تہائی حصہ پانی یا پینے کے لیے رکھے وصول وسلی نفسی ہی اور تیسرا حصہ پیٹ کا یہ سانس کے لیے رکھے کھانا پینا اور سانس لینا تو یہ تین حصے پیٹ کے آدمی کو کرنے چاہیے ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی ناپ توڑ کے تو نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ اندازے سے بتایا گیا ہے کہ آدمی کو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے کہ پانی پینے کے لیے جگہ نہیں نہ ہو ایسا پھر کھانے کے بعد اتنا پی لے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے نہیں بلکہ کھانا پینا اور سانس لینا یہ تینوں چیزیں ان کے لیے ایک تہائی پیٹ جو ہے ان ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے اس حدیث کو امام احمد ترمی ابن ماجا اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں شیخ البانی نے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چوہتر پر اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے کھانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اس تھی اس کی عادت ڈال دینا کبھی کھا لیا تو اور بات ہے جیسے ابو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے کہا تھا کہاں پیو پھر کہا پیا پھر کہا اور پیو کہا اور پیا پھر کہا اور پیو اللہ کے رسول اور اب راستہ نہیں ہے جانے کے تو ایک دم سیر ہو کر کبھی خالی آدمی ٹھیک ہے لیکن ایک انسان اس کو عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا رہے یہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی برا ہے اور اس کی قلوی صحت کے لیے یا دینی زندگی کے لیے بھی برا ہے اس کی روحانیت کے لیے بھی برا ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اولا تو یہ کہ ایک انسان بھر پیٹ کھانے کا عادی نہ بنے دوسری بات یہاں پر کہی گئی کہ تھوڑا سا کھانا جس سے انسان کے پیٹ سیدھی رہے بس اتنا کافی ہے انسان اتنا کھالے کہ جس سے وہ اپنے کام کاج نبھا سکے ذمہ داریاں نبھا سکے بیمار ہوکہ اس کے پیٹ جھک نہ جائے صحت باقی رہے اس کی لیے غزہ جو ہے اس کے لیے اس کے جسم کے لیے قیام بن جائے بس تیسرا کہا گیا کہ اگر اس سے زیادہ کھانا ہی تو حرام نہیں ہے کچھ لکنوں سے زیادہ اگر کھانا چاہے تو منع نہیں ہے لیکن پھر کیا کرے پھر کھانے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے ایک حصہ اور ہوا کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے ایک حصہ اس کو رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ اتنا کھا جائے کہ پھر اس کے لیے جگہ ہی پیٹ میں باقی نہ رہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں لذتوں کا کھانے پینے کا شیدائی نہیں ہونا چاہیے اس کا بالکل غلام نہیں ہونا چاہیے اس کو پیٹ کا غلام نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ غذا کو اپنی ضرورت بنائے مقصد نہیں بنائے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وہاد الحدیث طبق الحا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک جامع اصول ہے سارے طب کے لیے پورا کا پورا طب یا میڈیسن جس کو آپ کہیں سب کا سب اس میں آ جاتا ہے کیوں علماء نے بہت ساری باتیں اس میں کہی جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے علماء نے کہا کہ انسان کی بیماریوں کے عام طور سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ انسان کا خوب کھانا ہوتا ہے اسی لیے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ کھایا کیا تھا یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھوکے تھے یا نہیں تھے بھوک سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نیوٹریشن باڈی میں نہیں جاتا ہے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ بیماریاں اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنی بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں کولیسٹرول کا بڑھنا فیٹس کا بڑھنا یا جسم کے اندر اور بھی بیماریوں کا پڑنا غلط کھانے کھانے کی وجہ سے انسان کی کڈنی اور اس کے لیور اور اس کی آتوں کے مسائل پیدا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کثرت عقل سے اور بے تحاشا آل فول سب کچھ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایک آدمی اپنی بنیادی غذا کھائے اور ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ کھانا ہے تو ایک تہائی حصہ کھانے پینے اور سانس کے لیے رکھے تو ایسے انسان کی صحت باقی رہتی ہے قریب ہی میں کچھ وقت پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ اور اس میں ایک ڈاکومینٹری انہوں نے بنائی تھی اس میں کہا کہ ان لوگوں نے کہا ان کی تحقیق ہے انہوں نے بتایا کہ کم کھانا انسان کی صحت خراز ہے بلکہ کم سے کم کھانے میں انسان کی عمر بڑھتی ہے ٹھیک ہے ہمارا حقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالی جتنی زندگی دیتا اتنی رہتی ہے لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ بڑھاپا جسمانی اعتبار سے جو انسان کو جلدی آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں بے تحاشا بغیر کسی کنٹرول کے کھاتا ہے لیکن جو لوگ کم سے کم کھاتے ہیں بہت زیادہ روزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے بڑھاپا دیر پا یعنی دور ہو جاتا ہے ان کی صحت اچھی رہتی ہے لہذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ نہیں کہ یہ صرف حدیث میں بات آئیے بلکہ یہی بات ماڈرن سائنس سے بھی معلوم ہوتی ہے آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کم کھانے کے فائدے زیادہ ہیں یا زیادہ کھانے کے فائدے زیادہ ہیں تو جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے کم کھانا زیادہ مفید ہے اسی لیے ابن رجب ابراہیم اللہ اور پہلے سے ہمیشہ سے حکیم اور عقیب یہ کہتے آئے ہیں اور ابن رجب کہ وہاد الحدیث و اصل یہ حدیث اصل جامع ہے, ایک جامع اصول ہے لیکن یہاں پر صرف صحت کا معاملہ نہیں ہے یعنی اس میں برائی صرف یہ نہیں کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے زیادہ کھانے سے بلکہ برائی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا دل بھی بگڑتا ہے بلکہ اس کے دین پر برا اثر پڑتا ہے کیونکہ انسان جب بالکل آسودہ ہوتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے کھاتا پیتا اور انسان بالکل بھر پیٹ ہوتا ہے تب جا کر اس کی شہواد جاگتی ہیں اب دیکھیے روزے میں آدمی ہو تو بہت آدمی یعنی اس کو زیادہ کو سوچتا نہیں ہے خرافات اس کے ذہن میں زیادہ نہیں آتی لیکن ایک آدمی جب بھر پیٹ ہو جاتا ہے تب جا کر اس کے ذہن میں بہت ساری خرافات آتی ہے. تو ایک انسان جب بالکل آسودہ ہو جاتا ہے سیر ہو جاتا ہے تب جا کر اس کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو انسان بےچارہ بھوکا پیاسا ہے ایسا انسان یا جو کم کھانے والا ہے جو لذتوں کا آدی نہیں ہے وہ بڑی بری لذتوں کی طرف نہیں جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کم کھانے کا اثر آدمی کے دین پر بھی ہوتا ہے زیادہ کھانے کا اثر آدمی کے اندر بے دینی لاتا ہے بلکہ وہ بےدینی کی بعض علامات میں سے ہے نہ رحم اللہ فرماتے ہیں کا نبن امرا اللہ عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما یہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی نہ کوئی مسکین ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو سلف کا ایک معمول اپنی طرف سے ان کا ایک ایک عادت تھی ان کی کہ جب بھی کھائیں گے کسی غریب کو لے کے کھائیں گے آج تو آدمی پڑوسی کا بھی نہیں سوچتا ہے بلکہ آج ایک گھر میں رہتے لیکن ماں باپ کا نہیں سوچتے ہیں کہ نہیں کھایا تو کہتے ہیں کہ, لا کہ وہ اس وقت تک کے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے میں آ کر شریک نہ ہو جائے لوگ لا کے ان کے ساتھ شریک کر دیتے تھے فعد قل تو یا عقل ما حضرت نافے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی کو ان کے ساتھ کھانے میں لا کے بٹھا دیا جب وہ آدمی بیٹھا تو فعق اس نے بہت زیادہ کھا لیا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا ہی جا رہا بہت کھا لیا کہا عبداللہ ابن عمر نے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کہا اے نافے آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعت امعان کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آت میں کھاتا ہے اتڑی جس کو ہم کہتے ہیں مومن ایک آت میں کھاتا ہے اور کافر سات آتوں میں کھاتا ہے مومن ایک آت میں کھاتا ہے اور کافر سات آتوں میں کھاتا ہے یعنی پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے اس کی عادت یہی ہوتی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے سعی بخاری کتاب القعما حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ترانوے اور اسی طرح سے مسلم میں کتاب الاشربہ حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ تو اس حدیث سے ایک بہت ہی سخت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی عادت کم کھانے کی ہوتی ہے اور کافر کی عادت اتنا زیادہ کہ پوری ساتھ آتے ہیں اس کی بھر جائے تو اتنا اتنا وہ کھاتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا تو یہ معلوم ہوا کہ کھانا انسان کے نہ صرف جسم سے جڑا ہے وہ انسان کے ایمان اور اس کے دین سے بھی جڑا ہے اس کے دین سے بھی جڑا ہے ابن حجر رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال العلماء یوق خدو من الحدیفی الحد القلف منیا اس حدیث سے ہم کیا لیں کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم دنیا میں تقلل اختیار کریں دنیا میں کم منہمک ہوں دنیا کی لذتوں میں کم کھوئیں کم جائیں وہ الحسط ولا حدیفی و القناتما طیس اور اور دنیا میں زہد کی ترغیب اس حدیث میں زہد کے معنی خود ہم نے دیکھا کہ تقلل کے ہیں، کمی کرنا وحاص علیہ فی و القنعت و بیما طیس اور اور دنیا میں جو میسر ہے اسی پر انسان قناعت کرے یعنی دنیا میں زہد اختیار کرے اور دنیا میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر قناعت کرے جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہے شکایت نہ کرے اس کو اپنے لیے کافی سمجھے کثرت القلی اور ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا معاملہ ہو یا اسلام میں جتنے بھی عقلمند لوگ ہیں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے ہیں. جتنے بھی عقلمند لوگ جتنے بھی علماء ہوں یا جتنے بھی حکیم لوگ ہوں یا جتنے بھی طبی اعتبار سے حکیم لوگ ہوں چاہے وہ جاہلیت میں ہوں اسلام سے پہلے کا دور ہو یا اسلام سے بعد کا دور ہو ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے فتح باری میں ابن حجر نے جلد نو صفہ نمبر 540 سو پر یہ بات گئی ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کم کھانا یہ اچھی چیز ہے ہاں اتنا کم آدمی نہ کھائے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ آدمی اس کی پیٹ سیدھی رہے اتنا تو کھا لے یہ نہیں کہ آدمی کم کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا نہیں بلکہ اتنا کھائے کہ اس کی صحت برقرار رہے لیکن کھانا پیٹ کے لیے ہو صرف زبان کے لیے نہ ہو. عام طور سے ہمارے ہاں پیٹ کے لیے کم کھایا جاتا ہے زبان کے لیے زیادہ لذتوں کے لیے ہم زیادہ کھاتے ہیں لیکن بھوک کے لیے ہم کتنا کھاتے ہیں بھوک لگی کھانا کھا لیا بھوک مٹ گئی معاملہ ختم لیکن کیا ہم صرف اسی کے لیے کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہم بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہم زبان کی بھوک اور نفس کی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں یہ جو چیز ہے نفس کو موٹا کرتی ہے ایک آدمی بھوک کے لیے کھائے جسم قوی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی بھوک لگی کمزور ہو گیا کھایا جسم قوت مل گئی لیکن جو آدمی لذتوں کے لیے کھاتا ہے اس سے جسم موٹا ہو یا نہ ہو اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے پھر یہ نفس جہاں چاہے گھسیٹ کے لے جاتا ہے تو اگر سواری انسان کی ایسی ہو جو موٹی تازی ہو کنٹرول میں نہ ہو تو انسان کو گھسیٹ کے بھی لے جاتی ہے تو اسی طرح سے نفس کا معاملہ ہے ابن مفلح رحم اللہ فرماتے ہیں وہ علم ان کثرت تو اس کے نقصانات کیا ہے خصوصاً طالب علم کے لیے اس کے کیا نقصانات ہیں یا عبادت کرنے والوں کے لیے دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر علم ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر عبادت ہے دینی اعتبار سے باقی اس کے علاوہ دنیا دار تو دنیا دار ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ ان کسرت العقلی تو کہتے ہیں کہ جان لو کہ زیادہ کھانا نیند لاتا ہے اور اس میں کسی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان بوجھل ہو جاتا ہے اس کو نیند آنے لگتی ہے وہ انگی فرتھال وشتو ہی ربی و تخت اور کہتے ہیں کہ اور یہ مناسب تو یہی ہے کہ ایک انسان جو زیادہ کھانے کے لیے معروف ہو اس سے انسان کو کراہت ہے انسان اس کے اندر یعنی آدمی اس کو پسند نہ کرے کہ ایک آدمی ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ایسے آدمی کو بھی پسند نہ کیا جائے یہی مناسب ہے یعنی دین اعتبار سے اسلامی معاشرے میں یہ پسند نہ کیا جائے کہ کوئی آدمی پیٹ بھر کے ہمیشہ کھانے کا آدھی ہے وشتو ہی ربی ہی اور مشہور ہو یہ آدمی تو اتنا کھاتا ہے کہ بس اس کے برابر کوئی کھا نہیں سکتا ہے تو جو آدمی اس کے لئے مشہور ہو تو اس کو پسند نہ کیا جائے ہاں نماز بہت پڑھتا ہے ذکر بہت کرتا ہے دین میں صدقات بہت کرتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے مشہور ہو جو خیر ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی اچھا انسان ہے لیکن ایک آدمی زیادہ کھانے کے لیے مشہور ہو جائے تو ایسا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز لائق تحسین نہیں ہے وہ اتنا خدا اور ایسا آدمی جو اس کو عادت بنا لیا کبھی کبھار کھا اور بات ہے. لیکن ایک آدمی اس کو عادت بنا لے اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے ایسے انسان کو اسلامی معاشرے میں پسند نہ کیا جائے یہ کون کہہ رہا ہے اب نے مفل حرائے مغل فرماتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کھانا جو ہے یہ ریلیٹو ہے کوئی آدمی دبلا پتلا ہے وہ کم کھائے گا بچے بہت تھوڑا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد انسان بہت زیادہ کوئی پہلوان ہے یا کوئی زیادہ صحت مند آدمی ہے بھاری بھر کم آدمی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی غذا دوسروں سے زیادہ ہوگی لیکن یہ کہ اس کے لیے جتنی غذا چاہیے اس سے وہ خوب خوب کھانے والا ہو یہ اچھی بات نہیں ہے وہ بھی اپنی ضرورت کے بقدر کھائے الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے بیان کی کہ کافر سات آتھوں میں کھاتا ہے تو معلوم ہوا کہ لذتوں کا عادی ہونا کھانے پینے میں مشغول رہنا یہ کفار کا شعار ہے مؤمنین کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کے بارے میں کیا کہا اللہ نے فرمایا فارو تعاون کم الام و نارت و جو لوگ کفار ہیں جو لوگ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں دین اسلام کا یتمتعون یہ لوگ کیا ہیں तमत्तव करते हैं यानी नेमतों में हमेशा मगन रहते हैं لذتیں اڑاتے ہیں وہ یاکلون کما تاکل الانام اور ایسا کھاتے ہیں جیسا چوپائے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں بھیڑ بکری اونٹ اور گائے بیل بھینس جو کھاتے ہیں ایسا ہی لوگ کھاتے ہیں یاکلون و یاکلون کما تاکل الانام والنار مثولہ ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ یعنی کفار کے لیے یہ نہیں کہ کوئی مومن زیادہ کھاتا ہے تو ہم کہیں کہ اس کے لیے بھی آگے نہیں ایک کفار کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ والذین لوین کفر و تمتعاون اولن تو یہ کہ وہ لذتوں میں ہمیشہ لذتیں اڑاتے ہیں کھانا پینا پھر پینے میں شراب بھی چلی گئی حرام کھانا بھی ہو گیا سود کھانا بھی ہو گیا تو ان کا کھانا پینا اور لذتیں جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور کھانا جو کھاتے ہیں وہ بھی کیسے قلول انعام چوپاؤں کی طرح کھاتے ہیں جیسے جانور بے تحاشا کھاتا ہے کوئی کنٹرول اس کو نہیں ہوتا ہے ایسا کھاتے ہیں کہیں بھی منہ مار دیتا ہے تو ایسا جو ہے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں ورنہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی ٹھیکانا ہے سورہ محمد آیت نمبر بارہ اس میں اللہ رب العالمین نے صرف تمتوں کی بات نہیں کی جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں زنا بھی آتا ہے اس میں چوری اور جتنی بھی دنیا کی نعمت لباس اور زیورات اور سب کچھ آتا ہے لیکن اللہ نے خاص طور سے کما تھا کل ان کے کھانے کو ذکر کیا اسی کے ضمن میں وہ حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں ان کا کھانا بے تحاشا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ اکولون کما تھا وہ ایسا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرار امتی اللہ غد و میری امت کے بدترین لوگ کون ہیں ٹھیک ہے وہ مسلمان ہی ہے کفار نہیں ہے اسلام سے خارج نہیں ہیں وہ مسلمان ہی لیکن بدترین لوگ ہے. کون وہ آپ نے فرمایا شرارتی اللہیم جنہیں نعمتیں کھلائی جائیں یعنی جو نعمتوں کے یعنی ان کے خادم اور غلام جتنے بھی ہیں طرح طرح کی نعمتیں لا انہیں کھلاتے ہیں جو نعمتوں پر پلتے رہے جو نعمتوں پر پلیں گے الدین الوا نقام جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں وہ الوان سیاب اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں وہ تشدق اور زبان جو ہے خوب خوب چلاتے ہیں تشدق لوگوں کی عزتیں خراب کرنے میں زبان استعمال کرنا اور بے تحاشا بولنا منہ بھر بھر کے بولنا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بریک نہیں ہے زبان کو اس کی تو نہ کھانے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے اور نہ بولنے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے تو ان کو کنٹرول نہیں ہے تو کہا کہ بدترین لوگ کون ہیں جو نعمتوں کے عادی ہوں جو طرح طرح کی نعمتوں ہی میں مگن رہتے ہوں چار آدمی ملیں گے بھائی کیا کھانے کے بارے میں باتیں اچھی علامت نہیں ہے یہ اچھی علامت نہیں کہ ایک انسان ہر وقت اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی فکر میں رہے اپنی زبان کی لذت اور اپنی شہوت کی لذت اس کی اس کی طلب میں ہمیشہ رہے اچھی بات نہیں ہے کہا کہ شرار امتی اللہ ددین غرد و بنعیم الوان کام یہ وہ لوگ ہیں جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں یعنی قسم قسم کے ان کو ایک کھانے پہ قناط نہیں ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے میٹھا بھی چاہیے فلاں چیز بھی چاہیے ان کے دستخوان دیکھا جائے تو یعنی ان کو ہر قسم کا کھانا چاہیے ہر دن نیا کچھ چاہیے ان کا کھانا صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے ان کا کھانا زبان کے لیے ہے ان کا کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہے ان کا کھانا لذتوں کی طلب میں ہے اللہ دین الوان اقام وی الوان فیاب اور ان کی فکریں ساری جو ہے زینت والی ہیں لوگوں میں ہم اچھے دیکھنا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لباس خیر تقوا کا لباس زیادہ بہتر ہے یعنی ان کو اس کی فکر تو ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کیسے دکھائی دیتے ہیں اس اعتبار سے لباس ان کا اچھا ہو کپڑا ہائی کوالٹی کا ہو اور ان کا کپڑے کی سلائی اچھی ہو باریک سلائی ہو اور ہر قسم کی چیز اس میں کپڑوں میں دیکھتے ہیں لیکن رنگ اس کا صحیح ہو ڈیزائن اس کی صحیح ہو سلائی اس کی صحیح ہو فٹنگ اس کی صحیح ہو یہ ساری فکریں ان کی ہوتی ہیں قسم قسم کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس دن ہم لوگوں کو لباس پہنایا جائے اللہ کی طرف سے ایسے امال دنیا میں کرے انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کیسے پیش ہو اس بات کی فکر ہے کہ فلاں کے نکاح میں جا رہے ہیں تو کیسے دکھائی دیں گے فلاں کے م... مجلس میں جائیں گے تو ہمارا لباس اچھا دکھنا چاہیے اس کی فکر تو ہے اللہ سے ملاقات کے وقت ہم کیسے ہوں گے اس وقت ہم اللہ کے ہاں پیشی کے وقت میں ہمارا حال کیا ہوگا اس وقت میں انسان کا اخلاقی تو اس کا لباس ہوگا اس کا تقوا اس کا لباس ہوگا تو اس کی فکر ان کو نہیں ہوتی ہے وہ البسون الوان افیاب وہ تشدد افی اور منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں جس میں لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں تشدق انسان کی عزت خراب کرنے کے لیے منہ بھر کے باتیں کرنا دیکھا فلاں کی بیٹی کا کیا ہوا فلاں کے فلاں کے بیوی اور شوہر میں کیا چل رہا ہے اور فلاں کا دیکھا فلاں فلاں وہاں دکھائی دیا تھا لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے یا براہ راست ان سے جو ہے دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں دل توڑنے والی سخت کلامی لوگوں سے کرتے ہیں جو دین کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کو ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈاٹا کرتے تھے لیکن ان کا غصہ ان کا ان کی زبان درازی اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے نہیں اس کو ابن عبد الدنیا نے ذمب الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام بیحقی نے اس ذمب الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام البیحقی نے اس کو شعب ایمان میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانچ اور حدیث حسن ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں جو لذتوں کے عادی ہوں چاہے غزہ کے اعتبار سے ہو یا لباس کے اعتبار سے یا نفسانی لذتوں کے اعتبار سے عزتیں خراب کر کے مزہ لینا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے اللہ نے کہا وہ کولو وشربو شرفین یہ قاعدہ کلیہ ہے صحت اور دین دونوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ کولو اور کھاؤ اور پیو کھاؤ پیو اللہ نے ہمارے لیے تو بنا ہے سب کچھ تو کھاؤ پیو اللہ تو لیکن حدیں پار مت کرو کھانے پینے میں بلکہ سارے معاملات میں اللہ کی حدیں پار مت کرو انہو لا انمشرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اسراف کیا ہے انسان معصیت میں خرچ کرے یا مطلوب حد کو پار کر جائے جو انسان کے لیے تقوا کی حد ہے اسے پار کر دے اس, اس یہ آیت سورت العراف آیت نمبر اکتیس اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو حکم دیا کھاؤ پیو دیکھیے دو میں سے ایک میں خل آئے گا تو صحت خراب ہوگی یا تو آدمی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی کمزور پڑ جائے گا لیکن اب کیا ہے کھاتا پیتا ہے لیکن بے تحاشا بے تحاشا کھاتا پیتا ہے تو ایسے آدمی کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اس کو کئی بیماریاں ہو جائیں گی سب سے بڑی چیز پہلی چیز کیا گی موٹاپا موٹاپا خود ایک بیماری ہے موٹا پا آنا آسان ہے جانا بہت مشکل ہے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے سب سے مشکل چیز بیلی فیٹ کم کرنا ہے پیٹ کو کم کرنا سب سے مشکل کام ہے پیٹ بڑھتا بہت آسانی سے ہے لیکن گھٹنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو پیٹ بڑھانے کے لیے جتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ گھٹانے کے لیے کرنا پڑتا ہے تو اور یہ چیز انسان کی صحت پر ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں پر اثر ڈالتی ہے تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کیا کہا وشربو کھاؤ پیو ولا تُسْرِفو، لیکن حدیں پار مت کرو تو ان دونوں کے درمیان ہم کو رہنا ہے نہ ہم کو کھانا پینا چھوڑنا ہے کہ ہم, ہم ہم کمزور پڑ جائیں اور نہ ہمیں بے تحاشا کھانا پینا ہے کہ ہماری صحت اس اعتبار سے خراب ہو جائے کہ ہمارا جسم بغیر کسی یعنی تناسب کے بڑھنے لگے اور پھر ہم لوگوں کے دلوں پر بھی اس کا برا اثر پڑے کہ ہم لذتوں کے عادی ہو جائے اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان نہ اللہ تعالی حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور ہدے پار کرنا یہ ہے کہ ایک انسان روزہ توڑ کے بھی کھائے ایک انسان حرام کھانے کھائے ایک انسان حرام ذریعے سے کما کے کھائے یا حرام چیزیں کھائے یہ ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں یا اسی طرح سے انسان مثال کے طور پر کسی کی دعوت میں گیا اور کھانا لیا اب لالچی دل کا ہے لیکن پیٹ کی حد اس کی نہیں ہے پیٹ کی ایک حد ہے لیکن دل کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اب جا کے دیکھا کہ سارے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں دل تو بڑا پاپی ہے تو پھر اب کیا کرے گا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اب پلیٹ میں اتنا بھر لیا جتنی پیٹ میں جگہ نہیں ہے پلیٹ میں جگہ زیادہ ہے پیٹ میں جگہ کم ہے اب دل اتنا چاہ کی سب کھا میں اب اس کے بعد میں کھانے لگا تو پھر احساس ہوا اتنا نہیں کھا سکتا اب کیا, کیا اس کو پھینک دیا کیونکہ دوسرا کوئی کھا, کھا نہیں رہا اس کو تو اب یہ جو پھینکا ہوا ہے، یہ کیا ہے یہ صرف ہے کہ ایک آدمی اتنا لے جتنا کھا نہیں سکتا ہے آدمی کو اتنا لینا چاہیے جتنا وہ کھائے کھانا ضائع کرنا یہ صرف ہے فضول خرچی ہے اور فضول خرچی شیتان کی صفات میں سے ہے یہ صراف کی صفات میں سے لہٰذا یہ چیز بری ہے تو یہ ساری چیزیں منع ہے اچھی چیز نہیں کھانے پینے کا لالچی ہونا اچھی بات نہیں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ تجشن صلی اللہ علیہ وسلم كف عنا فإن أطولهم يوم اکثر امام اتر اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر چار ہزار پر شیخ علال بانی اس کو حسن کہا ہے کیا حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا دکار لی زور سے تجشہ رجل اندن نبی دکار لی آپ نے کہا اپنی دکار کو ہم سے دور رکھو اپنی دکار کو ہم سے دور رکھو اکسراہم اکثر ہوں شب ان دنیا اکول اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ اکثر بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے جن دن... جن لوگوں کو جو لوگ دنیا میں ہمیشہ بھر پیٹ رہتے ہیں خوب کھاتے ہیں ڈکار کب آتی ہے یا تو بیماری کی وجہ سے آتی ہے یا پھر آدمی بھر پیٹ کھا لیتا ہے اس کے بعد خوب ڈکارے لیتا ہے تو یہ جو ڈکار ہے تاکہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بھر پیٹ رہتے ہیں آخرت میں بھوکے رہیں گے دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے آل ہوم جوان اور بعض راعتوں میں اکثر ہوم جوان کثرت سے بھوک ان کو بھوکی بھوک رہے گی بھوکا رکھا جائے گا بھوکا رکھا جائے گا اس کے بعد زکوم ان کو دیا جائے گا کیا رکھا جائے گا اس کے بعد ہم کو دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھر پیٹ کھانا یہ پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے ڈکار کو پیٹ بھرے ہونے سے جوڑا اسی لیے آپ نے کہا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے اسی لیے اللہ مناوی اور رحم اللہ فرماتے ہیں نہ یون ان ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈکار سے منع کیا ڈکار لینا کسی ٹھیک کسی کو ڈکار آ جائے اور بات ہے لیکن ایک انسان یعنی اتنا کھایا کہ ہمیشہ اس کی عادت ہو جائے ڈکاروں کی اور لوگوں کے سامنے ڈکار لے ان کے منہ پہ ڈکار لینے لگے تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بہت بری بات ہے یہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ افطار میں خوب کھا لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ اب مطلب رات کے کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر تراوی میں آتے ہیں اس کے بعد اور تراوی میں آ کر پھر پوری رقتوں میں جو ہے ڈکار لیتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہے اتنا آدمی کھائے کہ اس کو کنٹرول نہیں ہو پائے اس سے یہ مناسب نہیں ہے تو کہا کہ یعنی ڈکار سے جو یہاں پر منع کیا گیا ہے اس کے سبب سے منع کیا گیا ڈکار کیوں آتی ہے پیٹ بھرا ہوگا تو. تو یہاں منع پیٹ بھرا ہونا سے ہے اس کا نتیجہ ڈکار ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن زیادہ کھانا یا کم کھانا انسان کے بس میں ہے اس سے منع کیا گیا اس کا مکلف ہی ہے وہ وهو وہ طبا و شرعا اور کہتے ہیں کہ سبب کیا ہے پیٹ بھر کھانا پیٹ بھر کھانا اور کہتے ہیں کہ یہ طب میں بھی مضموم ہے اور شریعت میں بھی مضموم ہے یعنی میڈیسن کے اعتبار سے ہیلتھ کے اعتبار سے بھی یہ برا ہے اور شریعت میں بھی یہ برا ہے کہ انسان بھر پیٹ ہونے کا عادی ہو فیض القدیر میں یہ علامہ مناوی نے بات کہی ہے اس تعلق سے ابن قیم مرحت اللہ فرماتے ہیں شیطان بطنه بطنه کہتے کہ شیطان انسان پر زیادہ قابو پا سکتا ہے اس وقت میں جب کھانے سے اس کا پیٹ بھرا ہو شیطان کنٹرول کب کرتا ہے انسان پر شیطان انسان پر قابو کیسے پاتا ہے حاکم بن جاتا ہے اس کے اوپر انسان گویا کہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے جو وہ مشورے دیتا ہے پھر آدمی اسی راستے پر چلنے لگتا ہے کب جب انسان کا پیٹ کھانے سے بھرا ہو اب بیسک نیڈز پوری ہو گئی اب انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی ایک آدمی جب اس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو تو آدمی کی ساری فکر اسی میں لگی رہتی ہے لیکن ایک آدمی کے جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد لذتوں کی طلب اس کے بعد اگلی سیڑھی لذتوں کی طلب ہوتی ہے تو اب لذتوں کی بنیادی ضرورتوں میں تو شیطان اس کے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے یہ مشروع کیا ہے اور آدمی کھا پی کے خوش ہو گیا لیکن اب, اب جب لذتوں کی طلب اس میں آتی ہے اب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ بھی ساری لذتیں اس کے سامنے رکھے بلکہ حرام لذتیں بھی اس کے سامنے رکھے ولازین میں زمین میں لذتیں یا برائیاں ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کے سب کو بھٹکا کے کے کو رکھوں گا تو معلوم کہ شیطان مزین کرتا ہے چیزوں کو تو لذتے ہیں جو انسان کے دل میں غفلت پیدا کرتی ہیں علماء نے کہا یہ بھی بات کہی ہے کہ لذتیں یا بھر پیٹ کھانا انسان کے اندر غفلت لاتا ہے اور یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو شیطان کے لیے بن ربل بنا دیتی ہے شیطان کا قبضہ قابو اس پر آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان غفلت میں انسان پر قابو پاتا ہے ذکر کی حالت میں نہیں ابن عباس ربی اللہ عنہ کا کال ہے کہ شیطان آدمی کے سینے پر بیٹھا رہتا ہے اس کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جیاسیم القل ابن ادب کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے ویسے اس میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو ویسے شیطان اس سے پیچھے ہو جاتا ہے منشر الوسواس الخنس یہ کی کیا ہے خناس اس کو کہتے ہیں آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے اس طرح سے وسوسا ڈالتا ہے جیسے بندہ ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے معلومات کہ شیطان کا قابو بندے پر اس وقت چلتا ہے جب یہ ہر اعتبار سے سیر ہو بدا الفوائد میں جلد نمبر دو صفا نمبر دو سو تہتر پر شیخ ابن،, ابن قیم رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے کم کھانے کے فائدوں سے متعلق ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہوا امافیوں کو بنسبتی صلاحی جہاں تک کہ آدمی کے دل کی اصلاح کا معاملہ ہے تو جو فوائد ہیں کم کھانے کے کہتے قتل قلب اب دیکھیے کیا فائدے ہیں کم کھانے کے زیادہ کھانے والوں کو پسند نہیں آئے گا لیکن آ, وہ سوچیں گے کہ بھئی ایک منع تھوڑی اللہ نے جتنی بھی نعمتیں حلال کی ہیں تو یہ کیا منع کر رہے منع نہیں ہے عادی بننا برا ہے انسان عادی بنے یہ بری بات ہے اور لذتوں کا عادی بننا اچھی چیز نہیں ہے اللَّهِ اللہ امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں کہا کہ ابن رجب کہتے ہیں کہ فَإنَّ تُوجِبُ کم کھانا, کم غذا استعمال کرنا یہ آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے, دل نرم رہتا ہے. پھر بعض و نصیحت کا اثر آسانی سے ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے دل کا دل پر, ہم سب شکایت کرتے ہیں اس بات کی قرآن پڑھتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں تراوی میں لوگ رو رہے لیکن مجھ کو رونا نہیں آتا دعا میرے بازو کر رہا ہے رو ہے لیکن مجھ حرم میں رہ کے بھی مجھ کو رونا نہیں آ رہا بعض و نصیت میں سن رہا ہوں لیکن میرے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نہیں ہے کیوں ایسا ہو رہا مجھ کو اس میں ایک سبب بہت سارے اسباب اس کے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں اتنا سیر ہوں کہ میرے اندر تکلیف کا جسمانی اعتبار سے کوئی اثر ہی نہیں ہے ایک دم سیراب میں ہوں تو میں کہاں سے میرے اندر وہ رقط پیدا ہوگی تو کہتے ہیں کہ قلت تلغیدہ قلتہ جی برقت کم غذا انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے وہ قوت الفاہم اور انسان کا فہم قوی ہو جاتا ہے باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. کیوں؟ اس لئے کہ جب آدمی بہت کھاتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے درسوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور دیوار کو ٹیک لگا کہ جو جو ہے آدمی اونگنے لگ جاتا ہے بازو والا اس کو جگانے والا بنتا ہے کیوں ہوتا ہے ایک دم آدمی کھا پی کے جا کے بیٹھا ہے درس کے اندر تو ایسے ہوگا ون کی اور نفس اور کہتے ہیں کہ نفس اس سے ٹوٹ جاتا ہے آپ سرکش گھوڑا ہے آپ اس کو بھوکا رکھیں گے وہ مانتا ہے مالک کی تو سرکشی ٹوٹ جاتی نفس کی ووا وغب کہتے ہیں کہ خواہشات بھی کمزور ہو جاتی ہیں اسی لیے روزے میں بہت ساری خرافات سوچتی نہیں ہے ہاں روزہ جب افطار کر لیتا ہے تو اب سب باتیں سب چیزیں رنگین دنیا دکھائی دینے لگتی ہے وہ غف الا وغب اور غصہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے وہ کثرت الغذا تو اور کہتے ہیں کہ خوب کھانا اس کا الٹا اثر پیدا کرتا ہے یعنی دل سخت ہو جاتا ہے آدمی کے فہم کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے نفس انسان کا موٹا ہو جاتا ہے یا اسی طرح سے اس کی خواہش اور اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے جامع میں والحکم میں یہ ابن رجب نے کہا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں یہ بھی ابن نے ارجب نے ذکر کیا ان کا قول کہتے ان نفس اذا جات وعطشت صف القلب قلب و رقا وہ ادا شریات وہ رویت کہتے کہ جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے یعنی انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے سفل قلب و انسان کے دل میں ایک قسم کی صفا پیدا ہو جاتی ہے ایک دم شفاف دل ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے پردے دھول جو اس طرح کے غبارے ہٹ جاتا ہے وہ اور اس میں رقت پیدا ہوتی نرمی پیدا ہوتی ہے وہ اداشبیات و جب وہ بالکل یعنی کھا پی کے ایک دم تر و تازہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ عامی قلب دل اندھا ہو جاتا ہے پچھلی قوموں کا حال آپ دیکھیے کیوں انہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی عام طور سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو سماج میں سرداری کے مقام پر تھے دنیا میں کھا پی کے پہن اوڑھ کے ساری جائیداد زمین اور مال دولت میں وہ لوگ مگن تھے جب دنیا کی چیزیں انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو پھر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ ماشاء اللہ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ نفس جو ہے اس میں صفحہ کیسے پیدا ہو اس میں رقت کیسے دل میں انسان کے پیدا ہو یہ کم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے جب یہاں آگ لگتی بعض علماء نے کہا جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو یہاں روشنی پیدا ہوتی ہے جب آدمی کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو علم کے لیے یہاں پر نور پیدا ہوتا ہے جب آگ جلاتے تو روشنی ہوتی ہے نا تو کہتے جب پیٹ میں آگ لگتی ہے بھوک کی تو پھر اس کے بعد یہاں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اور علم آسان ہوتا ہے سلف کو آپ دیکھیے کھا پی کے علم حاصل کرتے تھے نہیں بھوکے پیاسے علم حاصل کرتے تھے لہٰذا ان کے علم میں وہ برکت تھی جو آج ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے. ہمارے پاس وہ اثرات علم کے نہیں ہے. نہ فہم کے اعتبار سے اور نہ تعمیل کے اعتبار سے لیکن ان کے پاس وہ چیز دکھائی دیتی تھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا اور مبارک میں ایک آدمی کو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے نفسانیت سے اور جو بھی انسان کے اوپر جو بوجھل پن ہوتا ہے لذتوں کی وجہ سے جب روزہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا لائٹ فیل کرتا ہے وہ. جو محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اب وہ جتنی بھی اس کی ضروریات اور جو اس کو زمین سے چمٹا کے رکھتی ہیں ان سے وہ آزاد ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اس میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے جو روحانیت والی ہے جو اس کے قلب کو اللہ سے جوڑنے والی ہے تو یہ یہ بھوک کا فائدہ ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے ابن جمع کہتے ہیں علم کے اعتبار سے کہتے قال الشافعی رضی اللہ عنہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے ما شبعت امام مشافی کا ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سولہ سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا بعض اوقات صرف اپنی بات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور لوگوں کے لیے رغبت ہو یہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے ترغیب کے لیے ہوتا ہے وہ جان نہ نہ اسی معنی میں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کریں ہم اتنے نیک بن جائیں کہ ہمارا عمل دوسروں کے لیے ابتدا کے لائق ہو تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام شافی نے کہا ماں شب تندر میں نے سولہ سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ابن جمع کہتے ہیں کہ وہ سب ابال کا ان کسرت السرتی شر کہتے ہیں زیادہ کھانا یہ آدمی کے لیے زیادہ پینے کا ذریعہ بنتا ہے زیادہ کھائے گا تو پانی بھی زیادہ پیتا ہے وہ ہو جا اور کہتے زیادہ پانی پینے سے آدمی کو نیند بھی زیادہ آتی ہے اور آدمی کا ذہن بھی بالکل دھندلا ہو جاتا ہے بلید ہو جاتا ہے وہ قصور حواس وہ کسل جسم کہتے ہیں کہ آدمی کا ذہن انسان کا قاصر ہوتا ہے باتوں کے سمجھنے سے اور اسی طرح سے انسان کے حواس میں بھی فطور اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے سینسز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا جسم بھی سست پڑ جاتا ہے ہاد ماں معافی منالقراہیت شرعیہ و تیاریا کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں شریک کراہت بھی ہے دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جسم بیماریوں کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تو ترک رت والمتکلم میں یہ بات ابن جماع نے کہی یہ طالب علم کے لیے جو آداب ہیں ان میں یہ باتیں آتی ہیں تو صفحہ نمبر سینتیس پر انہوں نے یہ بات کہی عبداللہ اپنی شمایت کہتے ہیں کہ سمے تو ابھی ادا و صفا اہل یقول جب میرے والد صاحب کے سامنے دنیا والوں کا ذکر ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے کہتے تھے دا قلیل الفطن کلیفن سے فرجو ہو وفرجه وجلده کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے جب تذکرا تھا دنیا دار لوگ کون ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے دا پیٹ جی کی فکر کرنے والے ہر وقت قلیل الفطنہ کم عقل کم سمجھدار دین کے معاملے میں حکمت نہیں ملتی ان کو ان نما ہمت ہو بتنوہ ہو ہو دنیا دار لوگوں کی فکر کیا ہوتی ہے ان کی فکر پیٹ شرمگاہ اور اپنی اپنا حسن اس کو سنوارنا بس یہی ان کی فکر ہوتی ہے یقول کہتے ہیں متھا یعنی وہ کہتا ہے متھا اس پہ ف آلو و اشربو دنیا دار آدمی کہتا ہے کب صبح ہوگی کہ میں پھر کھاؤں پیوں اور کھیل تماشوں میں مشغول ہو جاؤں متھا سی اور کب شام ہوگی کہ میں سو جاؤں جی فا تم رات نے مردار کی طرح پڑا رہتا ہے بقطالم نہار اور دنیا میں بے کار یوں ہی پڑا رہتا ہے زہد میں کتاب میں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے امام احمد کی کتاب ہے ازد اس میں انہوں نے روایت نقل کی ہے تو دنیا دار کون ہوتے ہیں ان کو اپنے پیٹ کی کھانے کی پیٹ کی شرمگاہ کی اور اپنی زینت اپنے حسن کی فکر ہمیشہ رہتی ہے انہیں اپنی سیرت کی اپنے دین کی فکر نہیں ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو پھر آج کیا کیا کھانا ہے آج کیا کیا انٹرٹینمنٹ ہے اسی کی فکر میں رہتے ہیں شام ہوتی ہے تو بھئی سونا ہے مجھ آرام کرنا ہے بس آرام کی فکر ہوتی ہے رات میں نہ عبادت کرتے ہیں نہ دن میں کوئی عمل کرتے ہیں رات میں مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں نہ تحجد ہے نہ عبادت ہے نہ علم کا مشغلہ ہے نہ دعا توبہ استغفار ہے اور نہ دن میں کوئی نہ دنیا کا عمل ہے نہ آخرت کا ہے بس اسی طرح سے وقت برباد کرتے ہیں تو یہ باتیں اس سلسلے میں اہل علم نے کہی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث آج ہم دیکھتے ہیں جو حدیث نمبر دس ہے جو توبہ و استغفار سے متعلق ہے پچھلی حدیث میں ہم نے ایک بات سیکھی وہ یہ کہ مومن کو کھانے پینے ہی کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے اور اپنی ضرورت کے بقد کھانا چاہیے کبھی کبھار کھال یا پیٹ بھر کے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ اس کا عادی نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ اس سے علمی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اسی طرح سے تقوی بھی اس کا مجروح ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور انسان جو لذتوں کا عادی ہے شیطان آسانی سے اسے چوپائے کی طرح کہیں بھی لے جا سکتا ہے ہانک کے لہذا انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو لذتوں کا عادی نہ بنے اب آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں جو توبہ استغاط سے متعلق ہے حدیث نمبر دس حدیث کے الفاظ کیا ہیں حجر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے ہاں ان میں سے سب سے بہتر خطا وہ ہیں جو توبہ کر لیں ان خطا لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں تو آب کہتے ہیں بار بار خوب خوب توبہ کرنے والا تو ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہوں اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ماجا نے بھی اور اس کی صنعت قوی ہے شیخ البانی نے سیل جام صغیر میں آدیش نمبر 4515 پر اس کو حسن کہا ہے توبہ کیا ہے ابن منظور کہتے ہیں اتو بتو اور رجو امین ادمب لسان العرب میں، و, و, با کے باب میں کہتے ہیں کہ اتو بتو ارجو امین ادمب گنا سے واپس لوٹ آنے کو کہتے ہیں گنا چھوڑ کر واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں تو استغفار دو باتیں توبہ کے لیے ضروری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتوبۃ ول استغفار گناہ سے توبہ کیا ہے آپ فرماتے گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان نادم ہو اپنے کیے پر پچھتائے اور استغفار کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے ندامت اور استغفار یہ توبہ کی اصل اور اس کے لیے بنیاد ہے ندامت کس پر جو ہو چکا اس پر شرمندگی ہونا انسان کے شعور میں ہو کہ میں نے غلط کیا اور یہ اگر اس کو ندامت ہوتی ہے تبھی یہ احساس اس کو ہوتا ہے تبھی وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں نے غلط کام کیا تو مجھے معاف کر دیں تو میری مغفرت کر دے تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا کیونکہ اس نے اللہ کا قانون توڑا اس نے اللہ کا حکم توڑا گناہ اصل میں کیا ہے اللہ نے جو کرنے کے لئے کہا تھا وہ نہیں کیا اللہ نے جو نہیں کرنے کے لیے کہا تھا وہ کیا تو اصل بندہ اپنی بندگی کو یاد کرتا ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع تھا لیکن میں نے حراف کیا تو میں نے غلط کیا اب اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی اپنے مالک سے معافی مانگنی پڑے گی ایسی گناہ چھوڑ دیا کافی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے مجھے معافی بھی مانگ لینا چاہیے یہ دو چیزیں آدمی اگر کرتا ہے تو واقعی اس کی توبہ توبہ ہے تو معلوم ہوا کہ استغفار بھی توبہ ہی کا حصہ ہے امام البحقی نے یہ روایت نقل کی ہے شعب الایمان میں اور شیخ الربانی نے اس کو صحیح کہا سی جام صغیر میں امام النوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آدمی گال پر ہاتھ مار لے اس کی توبہ ہو گئی نہیں بلکہ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں تین شرطیں اس معاملے میں ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان گناہ ہو اور چار شرطیں ہیں یعنی چوتھی شرط ہے اگر معاملہ بندوں سے متعلق ہو امام نوی رحمتہ اللہ علیہ فرمات نے من العلماء ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے لتوبتی سلا ستروت توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں کیا ہیں وہ نمبر ایک اَن نمبر ایک وہ معاشیت سے باہر نکلا ہے یعنی کہ آدمی یعنی غیبت کر رہا ہے جیسے خواتین میں بعض اوقات یا مردوں میں بھی ہوتا ہے آج تو ایک ہی معاملہ ہو گیا سبھی کا کہ اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن اس نے ایسا ایسا کام کیا ہے تو استغفار کر رہے ہیں اللہ معاف کر کے لیکن گناہ کر رہے ہیں تو گناہ میں یا شراب پیتے پیتے آدمی جو ہے اللہ سے اللہ معاف کرے میں پی رہا ہوں لیکن اللہ معاف کرے گناہ سے باہر نکلے آدمی پہلا کام یہ گناہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا آدمی کو چاہیے کہ توبہ اگر کر رہا ہے وہ رجوع کب کر رہا؟ کس کو کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے باہر نکلے وہاں سے تو کہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ نمبر دو وہ اپنے پر پشتائے اس کو ندامت ہو میں نے جو کیا وہ برا کیا نمبر تین وہ پختہ عزم کرے پختہ ارادہ کرے کہ اس کے بعد واپس سے کبھی گنا میں نہیں کروں گا یہ تین کام اگر بندہ کرتا ہے تو یہ, یہ کام یہ اس کی توبہ ہوئی ندامت گناہ کو چھوڑنا نادم ہونا اور نمبر تین اس کا یعنی عزم کرنا کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا یعنی اس کو ہم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے لیے ندامت اور یعنی حال کے لیے انسان کا گناہ کو ترک کرنا اور اسی طرح سے مستقبل کے لیے عزم کرنا کہ میں نہیں کروں گا کہتے فعین کا نتلم فلاح شاہ روب ہے اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہو کسی کا مال چھینا تھا کسی پر ظلم کیا تھا تو کہتے ہیں اس کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے کیا ہے کہتے ہیں کہ جو ظلمن کوئی چیز کسی سے لی تھی وہ واپس اس کے حقدار کو لوٹا دے کسی کا مال چھینا تھا اس کو دینا پڑے گا صرف سوری بول کے تو نہیں چلے گا اس سے اس کا مال اس کو واپس لوٹائے اور اگر مان لیجیے اس پر کسی پر ظلم کیا تھا تو اس سے معافی مانگ کے ایک آدمی اس سے معاف کرا لے تو یہ جو ہے او تحصیل منہ آدمی اس سے بری ہو جائے تو امام امام النوی ام ام ام نے شرح مسلم یہ بات کہی ہے امام النوی ام کہتے وہ توبت و اہم و قواعد ال اسلام وہی اولمقاماتی سال کی طریق الآخر کہتے کہ توبہ کی اسلام کے اہم ترین قواعد میں سے ہے بنیادی باتوں میں سے وہی اول و مقامات سال کی طریقے کہتے جو انسان آخرت والے راستے پر چلنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا مقام ہے پہلی چیز ہے جو اس کو کرنی چاہیے ایک آدمی کہ آپ مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے سب سے پہلا کام تو نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام تو نے کرنا ہے کہ جو پچھلا تیرا بقایا ہے اس کو کلیر کرا ہے جو گناہ تو نے کیے ہیں ان گناہوں کو ان کے اوپر دامت, اللہ سے استفاق اور جو بھرپائی کرنی چاہیے وہ بھرپائی اس کے بعد تو آگے بڑھ سکتا ہے گناہوں کا بوجھ لے کر تو آخرت کے راستے پر جا رہا ہے کیا مطلب ہے صفائی کر اور پھر مسجد کو جا پاکیزگی اختیار کر اور مسجد کو جا تو اگر اللہ کی طرف تو بڑھ رہا ہے اللہ سے ملاقات کا تو خواہش مند ہے اچھے حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے حق والے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلا کام تج کو کرنا پڑے گا کہ جو کچھ تج سے گنا ہوئے ہیں اس کے لیے معافی مانگ لے اللہ تعالی توبہ کو پسند کرتا ہے اس حدیث میں آیا کہ وہ خیر التوا یعنی خیر بہترین خطا کار توبہ کرنے والے کہ یہاں پر گناہ گاروں کی بھی تحسین کی گئی کن کی جو توبہ کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ گناہ کرو اور توبہ کرو نہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ ایسا انسان بہترین ہے وہ نہ گناہ کرنا منع ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی چلو اللہ کو پسند ایسے لوگ جو توبہ کرنے والے تو ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو توبہ کیسے کریں گے تو پہلے گناہ کرو اور پھر توبہ کرو ایسا آدمی جاہل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے منع کیا ہے لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کا حکم دیا ہے یعنی نہیں کہ آدمی توبہ کے گنا گناہ کرے. اللہ تعالیٰ تھا ان اللہ یہتباہرین اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور خوب خوب پاک صاف رہتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو بائیس اس میں بتایا گیا کہ انسان کو جہاں ظاہری طہارت کا اہتمام کرتا ہے متطہرین وہیں اس کو باطنی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور باطنی گندگی کیسے صاف ہوتی ہے دل پر لگنے والے گناہوں کے دھبے کیسے پاک ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں توبہ کے ذریعے سے جسم پر گندگی لگی آپ پانی سے دھو کر غسل کر کے پاک ہو سکتے ہیں یہ متحرین ہے اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے جو جسمانی اعتبار سے پاک صاف رہے لیکن اصل پاکی جو ہے وہ اندر کی ہے اسی لیے اللہ نے اس کو مقدم رکھا ان اللہ طوابین اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہونا اس سے واجبی ہے کوئی انسان بالکل یعنی پختگی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ کا حق مجھ پر ہے میں وہ پورا کا پورا ادا کر رہا ہوں ہم سے ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرحو بی توبت ہی من سقط على وقد أضله في أرض <فلاتن> امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی بندی کے توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس کا اونٹ کسی ریگستان میں کھو جائے اور پھر واپس اسے مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے دور چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا یعنی توبہ کر کے واپس آیا تو اس کا جو اونٹ جا کے واپس آیا تو اس سے اتنا خوش ہوتا ہے وہ ریگستان میں کتنا خوش ہوگا کوئی اور ذریعہ نہیں اس کا پہنچنے کا منزل تک تو وہ کتنا خوش ہوگا اس سے زیادہ یہ تنفیر نہیں ہے یہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو امام البخاری نے کتاب الدعوات میں اس کو روایت کیا ہے تین نمبر 6309 اور صحیح مسلم میں کتاب میں بھی عدیث موجود ہے اللہ رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو گناہگار گار سمجھے یا نہ سمجھے توبہ اس پر واجب ہے توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں گناہ سے پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا نیکی کی طرف آنا اسی طرح سے غفلت سے پلٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا یہ بھی توبہ ہے اللہ سے غافل ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا اللہ کو بھولنا یہ انسان کے فسق کی شروعات ہے اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالی نے بھی انہیں ان کے معاملے میں بھول میں دیا اولا ایک حمل فاسقون یہی تو فاسق لوگ ہیں یہی تو فاسق لوگ ہیں معلوم ہوا کہ فسق انجام ہے اس کی ابتدا نسیان ہے فسق جو ہے یہ انجام ہے اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے اللہ کو بھولنا جب مالک کو بھول جائے گا تو حکم ٹوٹیں گے سرکشی آئے گی جب محاسبے کا احساس نہیں رہے گا تو انسان کی سرکشی اس کی زندگی میں آئے گی تو یہاں پر کہا کہ جميعًا المؤمنون لعلكم تفلحون. اے والو، تم سب کے سب سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو پلٹ آؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو سور النور آیت نمبر اکتیس اس میں اللہ نے کہا کہ صرف گناہگار لوگ توبہ کریں بلکہ کیا کہا ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو کیوں تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو معلوم ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے یہ فلاح نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو گناہ کے احساس میں ہمیشہ ڈوبے رہے جو اللہ کے حق میں ہمیشہ اس اس کیفیت میں مبتلا رہے کہ ہم سے کوتائی ہو رہی ہے ہم سے کمی ہو رہی ہے اسی لیے اللہ کے نبی بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادار نہیں کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیں ایک آدمی جہارت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں ستر ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں یا سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں دونوں طرح کی باتیں تو اب جب گناہ ہی نہیں تھے تو توبہ کیوں کرتے تھے توبہ اس لیے استغفار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ سے نوز بلّہ گناہ ہوتے تھے توبہ وہ استغفار اس لیے کرتے تھے کہ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے آپ کو کوتاح مانتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتا کہ میں اللہ کی عبادت کا حقدہ کر رہا ہوں وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت اونچا ہے اور میں بہت گھٹیا اور کمتر ہوں میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا یہ جو احساس جرم ہے جرم زندگی میں نہیں ہے انبیاء کی زندگی میں جرم نہیں ہے لیکن احساس جرم ہوتا ہے ان کے کمال تقوا اور اللہ کی عبودیت کے کمال اور اللہ کی عظمت کے احساس کے نتیجے اس کو یاد رکھیے بہت اہم بات ہے جميعاً لعلكم تفلحون اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب ایمان والوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاں نصیب ہو بعض لوگ سمجھتے بہت زیادہ گنا ہوئے تو, تو اللہ توبہ قبول اب تو بہت گناہ ہو گئے بھائی ہم تو بہت پاپی لوگ ہیں جب سے ہوش آیا تب سے گناہ میں اب بڑھاپے میں کیا توبہ کرے نہیں اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَو تبلغ السماء, لتاب اگر تم نے اتنی خطائیں ہوں اتنے گناہ کیے ہوں کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے اور پھر تم اللہ سے توبہ کرو پھر بھی اللہ تم کو معاف کرے گا اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ ان کا جو ہے ڈھیر لگتے لگتے لگتے لگتے لگتے, لگتے وہ ڈھیر گناہوں کا اتنا ڈھیر ہو گیا کہ اس کی اونچائی کو توبہ کرو علیکم. اللہ تو ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا آپ نے یہ نہیں فرمایا انشاء اللہ توبہ قبول کرے گا توہر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ کی نا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا یہاں اللہ کی یعنی مشیر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملک نہیں رکھا کیوں اللہ کا وعدہ ہے یعنی کہ چاہے گا تو قبول کرے گا چاہے گا تو نہیں کرے گا وہ تو گناہوں کے بارے میں کام مغفر جس کی چاہے گا بغیر توبہ کے پھر مادون ادالی کریم یا شاہ اللہ تعالی شرک کی مغفرت نہیں کرے گا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا یعنی بغیر توبہ کے جو چلا گیا اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے سب کو نہیں لیکن لیکن یہاں اگر توبہ کیا ہے اور توبہ سچی ہے اللہ ضرور اس کو معاف کرے گا ضرور اس کو اس پہ مشیر کا ذکر نہیں کیا ہے ابو حریر اور اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نماجا نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اسی طرح سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ابو حر اور ردی عنہ ہی سے ہے اور امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صل... ابو حردی اللہ علیہ کہتے ہیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربی وجل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عز و جل سے اس کو روایت کرتے ہیں خود اللہ کے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رب العالمین سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کیا قال کال اردن رحم ایک بندے نے گناہ کیا فقال اللہ فلی دمبی اس نے کہا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے فقال تبارک و تعالی اذنب عبی میرے بندے نے گناہ کیا بالذنب اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے انہیں سزا بھی دیتا ہے معاف بھی کرتا ہے اس کو اختیار ہے کہ معاف کرے سزا دے تو میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں غفر تلے آپ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی مغفرت چاہی میں نے اس کی مغفرت کر دیے ثم ما پھر اس کے بندے نے دوبارہ گناہ کیا ثم بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی توبہ کیا پھر گناہ تو کیا ابن تعمیر اس بارے میں بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہا کہ جب آدمی گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو توبہ کیوں چھوڑے اگر اسے اس گناہ کے بعد بار... گناہ کیا توبہ کی پھر گناہ کیا اب کیا کرے کہا کہ جب گناہ نہیں چھوڑا تو توبہ کیوں چھوڑی توبہ کر یہاں تک کہ تیرا آخری حال ایسا ہو کہ گناہ آخری نہ ہو بلکہ توبہ آخری ہو یہ سچی توبہ ہے تو ایک انسان گناہ پر اس کا خاتمہ نہ ہو توبہ پر خاتمہ ہو کہا کہ تمالہ اے ربی اغفر لی اس بندے نے پھر گنا کیا پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو معاف کرتے فقال میرے بندے نے پھر گناہ کیا رب یا اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر مففرت کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے مواخذہ بھی کرتا ہے کے الفاظ ہیں اپنے بندے کی دی پھر بندے نے کیا اللہ سے مغفرت طلب کی کیا معاف کر دے اننے له ربن یغفر الذنوب قاصدا یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اسے سزا بھی دے سکتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لی عبد یعنی اب ابھی اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ تین مرتبہ اپ نے ایسا کہا غفرت لی عبد میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اعمل ما شئت فقد غفرت لك جو چاہے عمل کر پس میں نے تیری مغفرت کر دی۔ یعنی اب پچھلے گناہوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ معاف کر دیا میں نے اب پھر نے عمل کرتا رہے پھر عمل کرتا رہے جب تک تو معافی مانگتا رہے گا تو اس سے گناہ ہوتے رہیں میں کو معاف کرتا رہوں گا کہا اعمل ما شئتا فقد غفرت یہ مراد نہیں کہ جو گنا کرنا کر نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو عمل کرنا کر جب تک تو مغفر چاہتا رہے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر سات پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب توبہ میں روایت کیا ہے اور الفاظ کے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. من کم اللہ دم بلا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کویا کہ ایسا شخص ہو جس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا یعنی ایک انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات اس پر سے محو کر دیے جاتے ہیں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی دھبے اس پر باقی رکھتا ہے کوئی داغ اس کے نام اعمال میں باقی رکھتا ہے بلکہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو سچی توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اور اس کا نام امال دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں لہذا انسان کو کثرت سے اللہ سے توبہ استفار کرتے رہنا چاہیے امام متبرانی نے اس کو روایت کیا ہے المجم القبیر میں اور صحیح الجام صغیر حدیث آخری بات کہہ کے کہ حدیث کے شرح کو ختم کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں غور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اللہ تعالی سے توبہ و استغفار نہ کرے تو اس سے بڑھ کے بد اور کون ہو سکتا ہے گناہ گار اتنا بد قسمت نہیں جتنا توبہ چھوڑنے والا بدقسمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان کال وہ عزتی کا یا رب لاحو شیطان اللہ کی قسم کھاتا ہے کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی وجہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں کہا کہ وہ کا یا عرب شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے شیطان نے کہا وہ یا رب اے رب شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ یا کا اے رب تیری عزت کی قسم تیری عزت کی قسم اللہ عبادک میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا،, کو رہو گا میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا مدامت اروا رفیم جب تک ان کی ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہوتی تب تک کے پیچھا نہیں چھوڑوں گا اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پار ہو گئے ہیں اور اب یعنی واصل باللہ اور باقی باللہ فانی فلہ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں کیا ہی ہے شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے کہا کہ ماں مت ارواحهم في اجسادهم جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا اپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني आदमी کو کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں یعنی بے فکر نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اورات کی دعوت کا اثر اس پر بھی ہوا فقال رب اب شیطان جب اللہ سے یوں کہتا ہے تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا وقال رب و عزتی و شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی اللہ نے بھی اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھائی میری عزت اور میرے جلال کی قسم اللہ میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ گناہ کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہے تو بھٹکائے گا نا جب مجھ سے معافی مانگے معاف مانگ کر دوں گا ان کو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے. اس سے ایسے کام کرواتا ہے جس سے اللہ نے جن سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اللہ کے فراز میں کوتاہی کرواتا ہے محرمات کا ارتکاب کرواتا ہے لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کیا کرے باغی بنے اللہ کے دین کا بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں اور کوئی نصیحت کرتا ہے تو میں آ جاتے ہیں ہونا یہ ہی چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے یہ معافی مانگنا یہ مغفرت طلب کرنا اسے اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا لافر مستغفرونی میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا معلوم ہوا کہ جب تک کہ انسان آخری وقت تک ہو جب تک کہ موت کے فرشتے نہیں دیکھ لیتا جب تک کہ غر غر اس کا معاملہ نہ ہو جائے روح جسم کا معاملہ ایسا نہ ہو جائے تب تک کہ اس کی مغفرت ممکن ہے جب تک کہ عذاب کے فرشتے نہ دیکھ لے جب تک کہ اس کی روح یعنی ایک دم نکلنے کو نہ ہو فرشتے موت کے نہ دیکھ لے تب تک کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے اس حدیث کو امام احمد ابویا ہاکم میں روایت کیا ہے اور صحیح الزام صغیر حدیث نمبر 1650 پر شیخ سو البانی نے اس کو حسن کہا ہے لہذا ہم سب کو چاہے ہم کتنی نیک کیوں نہ ہو یا اپنے آپ کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھتے ہوں ہم واقعی اللہ کی میزان میں کوتاہی کرنے والے ہیں یہ احساس ہونا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہے اور تقوا کا حصہ ہے اور انبیاء کا شعار ہے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی کوتاہی کرنے والے سمجھتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن حضر نے اور بعض علماء نے ابن, ابن ملاقین وغیرہ نے بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور بیت الخلاء جاتے تو آپ باہر نکل کے فرانک کہتے و فرانک کیوں علماء نے کہا کہ آپ اتنی دیر بھی اللہ کے ذکر سے رکے رہنے کو اپنی کوتاہی سمجھتے تھے کیونکہ آپ کا معمول تھا ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ جو چیز ہے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے گناہ گار سمجھنا چاہیے, اور جو کر رہا ہے اس میں بھی خطاح سمجھنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے آ, اسی لیے کہا کہ ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں اور ان میں بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے خوب خوب توبہ کرنے والے ہوں ایک بار توبہ کر کے بھول گیا اگلے رمضان میں توبہ کریں گے نہیں آدمی ہر حال میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے جو جتنا استغفار کرے گا اس کا دل اتنا پاک صاف ہوگا علم کے لیے فہم کے لیے اتنا اس کا دل شفاف ہوگا اسی لیے بہت سارے صرف کثرت استغفار کرتے تھے کے بارے میں ہے کہ کثرت استغفار ہو کرتے تھے ان کی کسرت کے لیے ان کی آ... واقعی اس کی برکت کے لیے انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ مزید باتیں ایک حدیث اس باب میں رہ گئی ہے اور اس کے آگے پھر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے آپ اللہ اللہ شیخ محترم فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کو شفاط فرمائے اور, انشاءاللہ. اور اعلان کیا جا رہا ہے اگلا درس چار بج کر کے دس منٹ پر سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہوگا یعنی دس منٹ اور آگے پہلے ہوگا آج چار بیس پر ہوا تھا تو چار دس پر ہوگا ان اور سعودی عرب کا جو ٹائم ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو یعنی یہ کہ چھ بج کے چالیس منٹ پر ہوگا ان شاء اللہ چالیس سے سات پچاس تک اور سعودی عرب میں چار دس سے پانچ بیس تک ان کیونکہ یہاں آزان ہو گئی ہے شیخ تو جی جی اللہ دے شیخ کو فرمائے صحت و تندرستی تھا کرے اور جو کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ